میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہوگی جی جزاکر جزاکر جی آج ہم نے سبق پڑھنا ہے اس سے قبل ہم نے غالباً دو کلیوں میں نسبت کا بیان سبق دواز پڑھا تھا آج ہم نے معروف اور قول شارح کا بیان پڑھنا ہے سبق سیز لیکن اس سے قبل مجھے میسج آیا تھا کہ سبق یاز دہم یعنی گیارہویں سبق کی تمرین یعنی سوالات شاید نہیں ہو سکے جو کہ جن سے قریب جن سے بعید فصل قریب اور فصل بعید ہیں تو یہ سوالات پہلے کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے سبق پر جاتے ہیں تو ایک مرتبہ مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں سبق نمبر بارہ کا جس میں ہم نے جن سے قریب اور, قریب اور جن،, جن سے قریب جن سے بعید اور فصل قریب اور فصل بعید کا ذکر کیا تھا جن سے قریب کو ہم رہا تھا کہ کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کی جزئیات میں جن دو جزئی یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو جیسے حیوان انسان کی جن سے قریب ہے کہ حیوان کے افراد میں سے جن دو یا دو سے زیادہ سے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان ہی واقع ہوگا تو یہ تو ہو گئی جن سے قریب اچھا یہ مجھے اسکائپ پر دوبارہ کال کیجئے مجھ سے کال مس ہو گئی ہے اگر کچھ لوگ اسکائپ پر موجود ہوں گے تو ان کو بھی آواز آ جائے جی اسکائپ والوں کو آواز آ رہی ہو تو والوں کو آواز آ رہی ہو تو مجھے مبتل جی. فرما دی جی. افراد ہیں اس میں انسان ہو یا حیوان کے دیگر افراد ہیں بکر غنم حمار ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ہم سوال کریں گے کہ ماہم انسان ہوں و البکر و تو جواب میں ہم حیوان کہہ سکتے ہیں چاہے وہ انسان ہو زیادہ امر بکر یا غنم فرص حمار ان سب کا جواب حیوان ہم دے سکتے ہیں تو گویا کہ یہ جن سے قریب ہوا اور جن سے بعید میں اس طرح نہیں ہے اگر اس کے افراد میں سے سوال کریں گے کبھی دو کے بارے میں کبھی تین کے بارے میں تو کبھی جواب میں وہی جنس واقع ہو جائے گی کبھی کوئی اور بھی واقع ہو جائے گی جیسے جس میں نامی کو اگر ہم مان لیں کہ جس میں نامی کے متعدد افراد ہوں گے ہوں گے تو جس میں نامی کے افراد میں شجر بھی آئے گا اور حیوان بھی آئے گا اور حیوان کے ماتحت انسان بھی آئیں گے غنم بقر فرس حمار بھی آئیں گے اور شجر بھی آئیں گے تو اگر تو آپ نے سوال کیا سب کو لے کر کہ ال انسان ول و شجر وال ول غنام تو ان سب کا ملا کر جواب تو جس میں نامی ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے صرف یہ سوال کر لیا کہ انسانوں و البق تو ہمیں جس میں نامی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم حیوان جواب دے سکتے ہیں کیونکہ اس نے صرف انسان کا پوچھا ہے مثال کے طور پر کیونکہ الزعید ول ہیما روما ہوں زید بکر یا بکر انسان کا نام بولنے اور اور حمار یہ تینوں کیا ہیں تو ہمیں جس میں نامی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیوان ہے حیوان تو اس کا مطلب ہے کہ جسم نامی اب جواب میں نہ آیا تو کبھی تو یہ یہ جس میں نامی جواب میں آئے گا اگر اس کے افراد میں سے شجر کو بھی ذکر کر لیں گے اور اگر شجر کو چھوڑ دیں گے تو پھر جسم نامی جواب میں نہیں آئے گا صرف حیوان جواب میں آئے گا تو گویا کہ یہ جن سے بعید ہوا اور اب آتے ہیں فصل قریب فصل بعید فصل قریب یہ تھی کہ وہ تمام جزیات جو, جو جن سے قریب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں ان کو ان میں سے اگر کسی ایک کو ہم نے نکالنا ہے کسی ایک کو جدا کرنا ہے کسی ایک کو واضح کرنا ہے تو اس کے لیے ہم فصل قریب استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آ... آ... ناطق جو ہے وہ ہم انسان کو حیوان کے اندر سے نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب حیوان کیا ہے یہ جن سے قریب ہے کہ اس کے ہے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے جس کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں جواب میں حیوان ہی آتا ہے تو اب جن سے قریب میں جو جو لوگ شریک ہیں اس میں سے اگر کسی ایک کو جدا کرنا ہو تو اس کے لیے فصل قریب اور جو جن سے بعید میں شریک ہیں جو جن سے قریب میں شریک تھے ان کو جدا کرنے کے لیے فصل قریب جو جن سے بعید میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے جیسے جس میں نامی میں بہت سارے چیزیں شریک تھیں جس میں شجر بھی شامل تھا جس میں حجر حجر نے جس میں انسان بھی اور بقر غنم یہ سب داخل تھے اگر ان میں سے کسی ایک کو الگ کرنا ہے جدا کرنا ہے تو اس کے لیے تھی فصلے باعث تو اب اس کے انشلا دیکھ لیجئے. سب سے پہلے ناطق یہ ناطق اور جسم کے درمیان میں میرے کتاب میں فل سٹاپ نہیں ہے تو یہ الگ الگ ہیں ان کو ملائیے گانا ناطق جسم اکٹھا نہیں ہے ناطق الگ ہے جسم الگ ہے جسم نامی الگ ہے ناہک الگ ساحل الگ حساس الگ اور نامی الگ تو جی تو یہ بتلائیے کہ ناطق جو ہے پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ آیا ناطق ہونا یہ جنس ہے یا فصل ہے باقی ہم بعد میں طے کریں گے کہ آیا جنس میں سے جن سے قریب یا جن سے بعید یا فصل میں سے فصلیں قریب یا فصلیں بعید پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ ناطق ہے کیا جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے یہ فصل ہے اب فصل میں سے یہ فصل قریب ہے یا بعید ہے اگر قریب ہے تو پھر کس کے لیے یہ قریب بن رہی ہے جی بالکل انسان کے لیے فصل قریب ہے دیکھیے اس کو ایک بار ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا ناطق فصل قریب ہے اچھا فصل قریب کیوں مانا اس لیے کہ ناطق انسان ہی کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے نا نطق کا تعلق انسان کے ساتھ ہے عقل رکھنے والا سمجھ بوجھ والا بولنے والا مطلب اس انداز میں بولنے والا کہ جس میں عقل کا ادراک اور شعور شامل ہو تو یہ چیز صرف اور صرف انسان کے ساتھ خاص ہے تو جب ناطق انسان کے ساتھ خاص ہوئی تو انسان جو ہے وہ حیوان کے ماتحت افراد کے اندر داخل ہے انسان حیوان کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں اس میں, اس میں ایک فرد جو ہے وہ ایک جزئی جو ہے وہ انسان انسان بھی ہے تو گویا کے انسان ہونا یہ, یہ حیوان کے ماتحت داخل ہو کر جن سے قریب ہوا کہ جن سے قریب کے افراد میں جن سے قریب جسے حیوان ہم بول رہے ہیں انسان اس کا ایک جز اور اس کا ایک حصہ ہے اب جن سے قریب کی جو جزیات ایک دوسرے میں شریک ہیں انسان یا بقر یا غنم یا فرس یہ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں کیونکہ یہ سب حیوان کے ماتحت داخل ہیں اب جب یہ سب حیوان کے ماتحت داخل ہیں اور سب ایک دوسرے کے بہن بھائی بن رہے اب ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہمیں جدا کرنا پڑے جدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو لفظ جو جو چیز استعمال ہوگی وہ فصل قریب ہوگی کیونکہ ہم جن سے قریب کے افراد کو جدا کرنا چاہ رہے ہیں تو جو ماہیت یا جو افراد یا جو جزئیات جن سے قریب میں ایک دوسرے کے شریک ہیں اس میں سے اگر ہم نے کسی کو جدا کرنا ہے تو اس کے لیے فصل قریب تو ناطق ہم نے اس لیے فصل قریب مانا کہ یہ جس چیز کو یعنی انسان کو جب جدا کر رہی ہے اپنے دیگر افراد سے تو اس کے دیگر افراد اس کے ساتھ جن سے قریب میں شامل تھے حیوان ہونے کے اعتبار سے جی آگے چلیے جسم تو جسم کے بارے میں بتلائیے کہ آیا یہ جن سے جنس میں سے ہے یا یہ فصل میں سے ہے جی جسم جنس ہے یہ فصل نہیں ہے کیونکہ جنس اس لیے ہے کہ, کہ ہم نے جنس کی تعریف کیا پڑی تھی کہ وہ اپنی حقیقت یعنی اس کے اس کے جو افراد ہیں وہ اپنی اس, وہ اس کی پوری حقیقت ہو یا اس کی حقیقت کا جز ہو جنس وہ کلی ذاتی جاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جاوے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اور جنس جو ہے وہ پھر کلی ذاتی کے تحت داخل تھی اور کلی ذاتی وہ تھی جو اپنی پوری جزیات ہو یا جزیات کی پوری حقیقت نہ ہو بلکہ اس کا کوئی ایک جزو ہو تو لہٰذا یہ بات ہوتا ہے کہ یہ جسم جنس کے ماتحد داخل ہے فصل نہیں ہے جو جدا کرنے کا کام نہیں دے دی یہ بذات خود ایک ایسی ماہیت ہے جس کو ہم جنس بول سکتے ہیں اس کے ماتحت افراد ہیں اور اس کے جو افراد ہیں یہ خود اس کی اپنی حقیقت ہیں یا حقیقت کا جز ہیں اچھا اب جسم اگلا سوال کہ جسم جو ہے یہ جن سے قریب ہے یا جن سے بعید ہے لیکن یہ سوال رہے گا کہ کس کے لیے تو اب, اب یہ دو, دو سوال ہوں گے کہ اگر جن سے قریب ہے تو کس کے لیے جن سے بعید ہے تو کس کے لیے جی جی ٹھیک ہے یہ جسم جو ہے یہ جن سے بعید ہے اب جب جن سے بعید ہم نے کہہ دیا تو اس یہ حیوان کے لیے بھی جن سے بعید ہے بالکل ٹھیک ہے اور انسان کے لیے بھی جن سے بعید ہے کیوں دیکھیے جسم کے ماتحت افراد میں جسم کے ماتحت افراد میں پتھر بھی شامل ہے جسے ہم حجر کہہ رہے ہیں حجر درخت بھی شامل ہے جسے ہم شجر کہہ رہے ہیں اور حیوان بھی شامل ہیں جس کے ماتحت پھر انسان بھی ہیں اور بکر اور فرس گھوڑا گدھا اونٹ یہ بھی شامل ہیں تو اب اگر ہم جو ہے وہ جسم کو لے کر سوال کرتے ہیں جسم کے بہت سارے افراد کو لے کر سوال کرتے ہیں اگر ہم سبھی افراد کو لے کر سوال کریں کہ اشجرو ول حجرو تو پھر تو ہم کہیں گے کہ بھی جسم لیکن اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم حجر پتھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اشجرو ول حیوانو ول اگرچہ انسان حیوان کے تحت داخل ہیں لیکن چلیں ویسے شامل کر لیں اشجرو والحیوان حیوانسان ماہم تو ہمیں اب جسم بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جسم نام کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں بڑھنے والی ہیں درخت بھی بڑھتا ہے حیوان بھی بڑھتا ہے انسان بھی بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے افراد میں سے جن دو کو یا دو سے زیادہ کو لے کر سوال کریں تو کبھی تو وہی جواب میں آئے اور کبھی کوئی اور جواب میں آئے تو یہ جن سے بعید کی نشانی ہو گئی اگر ایک ہی جواب آئے تو جن سے قریب اگر مختلف جواب آنے لگیں تو پھر جن سے بعید تو جسم کے افراد کو سب کو لے لیں یا ایک آدھ کو چھوڑ دیں دو تین مختلف سوال کریں گے تو جواب مختلف آنے شروع ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جن سے بعید ہے اب جن سے بعید کس کے لیے ہے وہ آپ اپنی مرضی سے طے کر لیں انسان بنا لیں بکر بنا لیں گرم بنا لیں درخت بنا لیں سب کے لیے جن سے بعید ہے سوائے حجر کے حجر کے کیونکہ حجر کے لیے جن سے قریب بنے گا حجر کو ہم اور کوئی نام دے نہیں سکتے نہ حیوان دے سکتے ہیں نہ جس میں نامی دے سکتے ہیں نہ حساس کا نام دے سکتے ہیں نہ پتھر کے لیے ہم جسم کا نامی دیں گے تو پتھر کے لیے یہ, یہ جن سے قریب بن جائے گا حجر کے لیے جسم جن سے قریب بن جائے گا لیکن اس کے نیچے افراد کے لیے یہ جن سے باعث بن جائے گا جی آگے چلتے ہیں جسم نامی بڑھنے والا جسم تو کیا یہ جنس ہے یا فصل ہے اور اگر جنس ہے تو پھر یہ کون سی جس میں بعید کس کے لیے ٹھیک ہے ہم نے طے کر لیا کہ جس میں جن سے بعید ہے لیکن کس کے لیے جن سے بعید ہوگی جی اور بھی اور جواب بھی آ جائیں ایک آدھ اور آ جائیں پھر جواب ہم کرتے ہیں جی جسم جسم نامی بڑھنے والا جسم یہ جن سے بعید ہے جی بالکل ٹھیک کہا جسم نامی انسان کے لیے جن سے بعید بن رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جن سے بعید ہے کیوں ہے اس لیے کہ جسم نامی کے تحت افراد کون کون سے داخل ہیں شجر بھی داخل ہے حیوان بھی داخل ہے انسان بھی داخل ہے اچھا حیوان سے مراد ہم یعنی وہ حیوان لے رہے ہیں جن کو ہم حیوان بولتے ہیں جس جیسے حمار گدھا گھوڑا اونٹ اگرچہ حیوان کے تحت انسان بھی داخل ہیں لیکن ہم انسان کو بھی الگ سے شمار کر لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ال انسان ول و شجر و درخت انسان اور حیوان تینوں کیا ہیں تو جواب میں آئے گا کہ جسم نامی ان کا جسم بڑھتا ہے لیکن اگر ہم شجر کو ہٹا دیں بیچ میں سے اور صرف پوچھیں کہ الحیوان انسانوں ماہوں کہ انسان اور حیوان کیا ہیں تو اب جواب میں جس میں نامی دینے کی ضرورت نہیں ہے اب صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ, کہ حیوان کہ یہ حیوان ہیں یا حیوان کے افراد لے لیں یعنی آپ کسی سے سوال کریں کہ بھئی اونٹ گھوڑا بکری اور زید عمر بکر یہ تینوں یہ چھ چیزیں کیا ہیں تو جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ حیوان ہیں تو جب یہ حیوان کے ماتحت داخل ہیں تو اب ہمیں جسم نامی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جن سے بعید ہے کہ اس کے افراد میں سے جن دو سے سوال کیا جائے تو کبھی تو ان دو کا جواب جو ہے وہ جسم نامی آئے گا اور کبھی ایسے دو سے سوال کیا جائے کہ اس کا جواب جسم نامی نہیں آتا بلکہ کچھ اور آ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جن سے بعید ہے اچھا اب جن سے بعید کس کے لیے ہے اگلی چیز یہ تو ظاہری بات ہے کہ جسم نامی کے ماتحت ایسے افراد ہمیں چاہیے ہیں کہ جو اس کو جن سے بعید بنائیں تو انسان جو ہے وہ اس کے لیے جن سے بعید ہے انسان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے لیے جن سے بعید ہے حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے لیے جن سے بعید ہے لیکن شجر کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے یہ جسم نامی جن سے بعید نہیں بنے گا مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے کھجور کا درخت یہ کیا ہے جسم نامی کا تعلق کھجور کے درخت کے ساتھ کیا ہوگا تو ہم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جن سے بعید ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ جن سے قریب ہے اس لیے کہ شجر جو ہے وہ, وہ جسم نامی ہے بڑھنے والا ہے اب اس کو ہم حیوان کا نام تو دے نہیں سکتے شجر کو البتہ اگر شجر کو نکال دیں اور ہم سوال کریں کہ بھئی زید امر بکر یا گدا گھوڑا بلّا یہ کیا ہیں؟ اب ہمیں اب ہمیں جس میں نامی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم حیوان کہہ سکتے ہیں تو لہذا پہلا سٹیپ حیوان دوسرا سٹیپ جس میں نامی ہوا کس کے لیے زید امر بکر کے لیے اور جانوروں کے لیے تو جس میں نامی ان افراد کے لیے تو جن سے بعید ہوا لیکن شجر کے لیے خجور کا درخت آم کا درخت سیب کا درخت اس کے لیے جسم نامی جن سے قریب ہو گیا جی آگے چلتے ہیں اگلا سوال ناہک جی پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ کیا یہ جنس ہے یا فصل ہے جی ہاں ناہک فصل ہے نااہک کہتے ہیں گدھے کے ہن ہنانے کو گھوڑے کے ہن ہنانے کو ساحل کہتے ہیں یعنی وہ جانور جو ہن ہناتا ہے اس میں فائل طرف سے ناہک تو اس سے مراد گدھا ہوا گویا کے تو ناہک جو ہے وہ فصل ہوا کس کے لیے فصل ہوئی یہ بھی بات خود ہی تیار ہوگئی جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہے ہی حمار کے لیے تو یہ حمار کا کے لیے فصل ہوا اب کیا یہ فصلیں قریب ہے یا فصلیں بڑی ہے یہ آپ لوگ بتائیے جی ہاں یہ فصلیں قریب ہے ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو حیوان سے نکال رہے ہیں حیوان کے افراد میں ہیمار بھی شامل ہے اور زید بھی شامل ہے اب ہیمار کو زید سے الگ کرنے کے لیے جو خاص لفظ ہم نے بولنا تھا وہ, وہ ناہک ہے جیسے ہم نے زید کو ہمار سے الگ کرنے کے لیے ناطق کا لفظ بولا تھا ناطق کا لفظ ہم نے انسانوں کو جدا کرنے کے لیے بولا تھا ناہک کا لفظ ہم جانوروں کے افراد میں سے ہمار کو الگ کرنے کے لیے بول رہے ہیں لیکن یہ سب کے سب چاہے جانور ہوں چاہے انسانوں کے افراد ہوں یہ حیوان ہونے کے تحت تو داخل ہیں لہذا یہ چونکہ جن سے قریب میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں لہٰذا ہمیں اس کو ان میں سے کسی ایک فرد کو نکالنے کے لیے جو فصل استعمال کرنی ہوگی وہ بھی فصل قریب ہی چاہیے ہوگی فصل بعید کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ فصل قریب ہوا ناہک ہیمار کے لیے فصل قریب ہے جی ساحل ساحل گھوڑے کے ساتھ خاص ہے تو یہ بھی وہی چیز ہو گئی کہ ساحل فصل قریب ہوا فرس کے لیے کیونکہ فرس ہیمار بقر، غنم زید بکر یہ سب کے سب حیوان ہونے میں شامل ہیں اور حیوان کے ان افراد میں سے ہیں جو کہ جن سے قریب میں ایک دوسرے کے تعلق والے ہیں بہن بھائی ہیں تو جب ان کو ایک ان میں سے کسی ایک کو بھی جدا کرنا ہے تو جن سے قریب کے افراد میں سے جب بھی جدا کرنا ہوگا تو ہمیں فصل قریب چاہیے ہے ساحل نے گھوڑے کو اپنے دیگر افراد سے نکال لیا جدا کر دیا ممتاز کر دیا الگ کر دیا تو یہ ہو گیا فصل قریب جی آگے چلتے ہیں حساس جی حساس کو بتائیے کہ کیا یہ جنس ہے یا فصل ہے پہلے تو یہ چیز جی ہاں حساس جو ہے یہ فصل ہے اور فصلیں بعید ہے ٹھیک جی ہاں اور کس کے لیے فیصلہ بعید ہے جی جی ہاں حیوان کے افراد کہہ لیں یا حیوان و انسان ایک ہی بات ہے شجر کے لیے نہیں جی جی شجر کے لیے اس لیے نہیں کہ جی پہلے تو اس کو یہ دیکھیے کہ حساس ہونا جی حیوان کے حساسیت کے تحت پہلے تو یہ طے کر لیں کہ کتنے چیزیں داخل ہیں حساس کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم شجر کو بھی حساس مان لیں جی میں ابھی صرف آتا ہوں اگر ہم شجر کو بھی حساس مان لیں یعنی درخت شجر اشجار ٹھیک ہے حساس ہیں حیوان کو بھی حساس مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اور انسان کو بھی حساس مان لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو گیا تو گویا کہ انسان کے افراد زیادہ مر بکر حیوان کے افراد یعنی اگر حیوان کو ہم اردو والا حیوان مانیں ورنہ تو حیوان کے ماتحت انسان بھی داخل ہے علیہ منطق کے نزدیک لیکن اگر انسان حیوان دوسرے دیگر جانوروں کو شمار کر لیں تو بکر غنم حمار فرس یہ بھی اس کے حساس کے ماتحت داخل اور جناب اشجار میں سے جتنے درخت ہیں یہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ حساسیت کے تحت داخل اب حساس لیکن اہل منطق جی اہل منطق جو ہیں آپ اب دیکھیں فصل بعض میں آپ نے دیکھا ہوگا مثال میں کہ وہ کہتے ہیں کہ حساس انسان کا فصل بعید ہے کہ جس میں نامی میں جو انسان کے شریک ہیں ان سے حساس تمیز دیتا ہے اور حیوان میں جو شریک ہیں ان سے جدا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل منطق حساسیت کو صرف انسان کی صفت مان رہے ہیں نہ حیوان کو یہ صفت دینے کو تیار ہیں نہ اشجار کو یہ صفت دینے کو تیار ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ہمیں یہ جی کیا آواز نہیں آ رہی جی میری آواز انسپیک پہ نہیں آ رہی نو وائس انسپیک اچھا اچھا اسکائی پہ آ رہی ہے لیکن speak, speak پہ نہیں آ رہی میں ایک مائک ریلیز کرتا ہوں اور دوبارہ آتا ہوں جی کیا میری آواز اب آ رہی ہے اسپیک پہ جی جی ٹھیک ہے تو جی اللہ اب دیکھیے کہ اہل منطق حساسیت تو گویا کہ اب تعریف ہم پہلے حساس کی اب ہمیں تعریف کرنی پڑے گی اگر تو ہم حساس کی تعریف آ, میں بہت آ, یعنی وہ اختیار کرتے ہیں کہ حساس ہم اس کا نام لے دیں کہ جس کو صرف ہاتھ بھی لگایا جائے تو اس کو اپنی حساسیت کا احساس ہو جیسے بہت سارے درخت ہیں کہ ان کو ہاتھ بھی لگائیں تو جیسے چوئی موئی کا پودا ہوتا ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں اس کا پھول جو ہے وہ مرجا جاتا ہے یا اگر درخت کو آپ کاٹیں گے اس کی شاخ کو کاٹ دیں گے تو وہ مرجھا جائے گی اگر تو یہ معنی آپ حساسیت کا لیتے ہیں <تصفح> پھر تو یہ سب اس میں شامل ہیں لیکن اگر آپ حساس سے مراد لیتے ہیں وہ حساسیت جو کہ احساس اور محسوسات کے ساتھ تعلق ہے خوشی غمی فکر پریشانی اور جناب بھوک اگر اس طرح کی کوئی چیز لینا چاہتے ہیں جس کا تعلق ذہن اور نطق کے ساتھ ہے عقل کے ساتھ ہے عقل والی حساسیت تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور بھی اسے نکل جائیں گے اگرچہ کسی نہ کسی درجے میں جانوروں کو بھی خوشی اور غمی کا احساس ہے لیکن اگر سمجھداری سمجھ بوجھ ان کو بھی شامل کر لیں تو پھر جانور بھی اس سے نکل جائیں گے تو گویا کے اہل منطق جو ہے یہ حساس کی تاریخ بہت بہت مختصر اور بہت یعنی اس کو وسعت دینے کو تیار نہیں اچھا اگر ہم یہ تعریف لیتے ہیں حساس کی جو کہ اہل عقل کے ساتھ وہ حساسیت جو کہ اہل عقل کے ساتھ خاص ہو تو اب یہ جن سے یہ فصل بعید بن جائے گا انسان کے لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ داخل ہے انسان اور حیوان اور اشجار یہ سب جو ہے وہ جسم نامی میں داخل ہیں لیکن حساس کا لفظ جو ہے وہ جسم نامی کے دیگر افراد میں سے انسان کو ممتاز اور جدا کر رہا ہے تو حساس جو ہے یہ انسان کے لیے انسان کے لیے فصلے عید ہو گیا جی آگے چلتے ہیں نامی <coughs> نامی جسم جسم کہہ رہے صرف بول رہے ہیں نامی بڑھنے والا تو کیا یہ جنس ہے یا یہ فصل ہے جی یہ فصل ہے کس کے لیے فصل ہے جی جی بالکل حیوان کے لیے یہ جی ہاں بالکل صحیح کہا شجر کے لیے یہ جو ہے وہ فصل قریب اور حیوان کے لیے فصل بڑید ہے کیونکہ جب حیوان کے ہم افراد بولتے ہیں تو اس میں انسان بھی شامل ہے عمر بکر اور گھوڑا گدھا اونٹ اگر ان کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں تو ہمیں صرف اس کا جواب حیوان دینے کی ضرورت ہے ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو نامی ان کو جو ہے وہ جدا اس سے جدا کرنے کے لیے مطلب یہ حیوان کے ماتحت مطلب داخل ہیں لیکن اگر ہم اس میں اشجار کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو اب تین چیزوں سے سوال ہوگا تو, تو نامی جو ہے وہ اشجار میں بھی شامل ہو جاتا ہے کہ بھی یہ چیز جس درخت ہے یہ بھی بڑھنے والا ہے تو انسان کے لیے یہ فصلے حیوان اور انسان کے لیے یہ فصلیں بعید بن جائے گا اور درخت کے لیے یہ فصلیں قریب بن جائے گا بڑھنے والی چیز تو بڑھنے والی چیز یا تو انسان ہو سکتے ہیں یا حیوان ہو سکتے ہیں یا پھر اشجار ہو سکتے ہیں اگر اشجار کو نکال دیں اگر اشجار کو ایک منٹ کے لیے نکال دیں تو صرف حیوان کے افراد اور انسان کے افراد سے جب سوال کریں گے تو ہمیں جس میں نامی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف حیوان بولنے کی ضرورت ہے تو نامی ہم اسی وقت ہی بول رہے ہیں جب اشجار بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں جی اب آگے چلتے ہیں جی سبق سیز دا ہوں معروف اور قول شارح کا بیان جی دو یا زیادہ تصور جانے ہوئے کو جانے ہوا تصور چاہے وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ان کو ترکیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو جب معلوم کریں تو ان دو تصور یا زیادہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں وہ دو تصور یا دو سے زیادہ تصور جن کو ملا کر ہم نے ایک نئی چیز ایک نیا تصور معلوم کر لیا تھا تو وہ دو یا وہ دو سے زیادہ تصورات جن کو ہم جن کو ہم جانتے تھے اور ملایا تھا ان کو ہم معرف یا قول شارح کہہ دیتے ہیں جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے ایک تصور حیوان تصور سے مراد کسی چیز کا علم ہو جانا تو حیوان کا بھی علم ہے اور ناطق کا بھی علم ہے ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق اور اس سے مراد کیا ہوئی انسان تو اس سے تم کو انسان نا معلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا پس حیوان ناطق کو انسان کا معرف کہیں گے حیوان ناطق یہ دو چیزیں ملائیں تو ہمیں ایک اور تعریف معلوم ہوئی انسان تو حیوان ناطق یہ معرف ہو گیا انسان کے لیے جی یوں کہلیں لیں جو ہم کسی چیز کی جب ڈیفینیشن کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو وہ الفاظ جو ہم تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ وہ الفاظ کہہ لیں وہ معرف ہوتے ہیں جن الفاظ کے ذریعے سے تعریف کی جائے یہ اس میں تفیل سے آ, اسم, آ, فائل کا, آ, باب تفعیل سے اسم فائل کا سیرہ ہے تو تعریف کرنے والا معرف تعریف کرنے والا وضاحت کرنے والا تو ہر وہ چیز جو کوئی وضاحت کر دے کوئی تعریف کر دے کوئی بات سمجھا دے وہ معرف ہے یا قول شارح قول شارح کہتے ہیں شارح کا بیان وضاحت کرنے والے کی بات تو اب اس کی معرف کی یا قول شارح کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک حد تام نمبر دو حد ناقص نمبر تین رسم تام نمبر چار رسم ناقص جی سب سے پہلے آتے ہیں حد تام حد تام کسی شے کی وہ معرف ہے یا کسی شے کا وہ معرف کا کہ لیں یا کی کہہ لیں کی بات ہے کہ اس شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو جیسے حیوان ناطق انسان کی حد تام ہے تو کوئی بھی ڈیفینیشن کوئی بھی تعریف اگر تو وہ مشتمل ہے جن سے قریب اور فصلے قریب پر جن سے قریب اور فصلے قریب پر اگر کوئی تعریف کوئی ڈیفینیشن مرکب ہے اس سے ملی اور جڑی ہوئی ہے تو اسے کہہ دیں گے حد تام مکمل تعریف ہے تام کہتے ہیں مکمل ہونے کو تو ایسی تعریف صحیح معنوں میں تعریف ہوتی ہے کیونکہ جن سے قریب سے آپ کو زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے جن سے بعید میں اور بھی افراد شامل ہوتے ہیں اب آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ افراد اس میں ہمیں ان میں سے کون سا فرض لینا تھا جن سے بعید میں تو بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو اس لیے وہ تعریف تھوڑی سی ناقص رہتی ہے تو جن سے قریب کے ساتھ جو تعریف ہوگی وہ صحیح ہوگی اور پھر ساتھ میں فصلیں قریب بھی آ گئی جن سے قریب سے تھوڑی سی ہمیں اچھی وضاحت ہو چکی تھی لیکن ابھی اور بھی افراد اس میں داخل تھے اور جب جن سے قریب آئی تو وہ اور بھی واضح ہو کر سپیسیفائیڈ ہوگی کسی ایک ہی چیز پر مرکوز ہو گئی تو یہ حد تام ہو گئی جی بالکل حد ناقص کسی شے کا کسی شے کا یا کی وہ محرف ہے کہ اس شے کی جن سے بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے مرکب ہو جیسے جسم ناطق یا صرف ناطق یہ انسان کی حد ناقص ہے تو ہم نے کہا کہ حد ناقص وہ ہوئی کہ جس میں فصل قریب تو ہوگی لیکن جنس بعید ہوگی جنس بعید لا کر پھر آگے فصل قریب لائے ہیں اگرچہ بات پھر بھی واضح ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی سی کنفیوژن رہ جاتی ہے جیسے اگر کوئی کہے کہ جسم میں ناطک تو جب ناطک بولیں گے تو ذہن تو آ تو جائے گا کہ بھی ہے تو انسان ہی لیکن جسم کہہ کر تھوڑا سا آپ نے اگلے کو شک میں ڈال دیا کہ بھی جسم کیوں بولا جسم میں تو شجر بھی داخل ہو گیا حجر بھی داخل ہو گیا انسان کے سب افراد بھی حیوان کے سب افراد بھی اگرچہ ناطک نے پھر نکال دیا لیکن تھوڑی سی پریشانی آئی تو لہذا یہ حد حد ناقص ہو گئی بہتر تھا کہ اس میں ہم جن سے قریب بولے نہیں بولا گا تو پھر ہم اس کو حد تام نہیں بولیں گے حد ناقص بولیں گے آئیے رسم تام رسم تام کسی شیعہ کی وہ معرف ہے کہ اس شیعہ کی جن سے قریب اور خاصہ سے مل کر بنیں اب اس میں فصل ختم ہو گئی خاصہ آ گیا پہنچے جی خاصیہ کے طرف پہنچے یاد ہے یا نہیں تو پیچھے سفر, سفر جائیے کہ خاصہ کسے کہتے تھے خاصہ وہ کلی تھی جو کہ اپنی حقیقت کے ایک یعنی ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو اور ارض عام وہ کلی تھی جو مختلف افراد کی حقیقتوں کے ساتھ خاص ہو لیکن خاصہ جو تھا یہ کلی ذاتی کی قسم نہیں تھی یہ کلی ارضی کی قسموں میں تھی تو اس کا تعلق جنس سے نہیں ہوگا نو سے فصل سے نہیں ہوگا جنس نو فصل یہ کلی ذاتی کے تحت قسمیں ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی حقیقت کا پورا جزو ہے پوری پوری حقیقت ہیں یا حقیقت کا ایک جزو ہیں اپنی حقیقت کو بہرحال شامل ہوتی ہیں وہ تو کلی ذاتی تھی اور کلی ارضی وہ ہے جس کا تعلق حقیقت سے تھا ہی نہیں کلی ارضی وہ تھی جس کا تعلق حقیقت سے تھا ہی نہیں تو خاصا جو ہے یہ کلی ارضی کے تحت داخل ہے یہ خیال رکھیے گا کیونکہ آپ نے ابھی حد, حد تام اور حد ناقص میں فصل شامل کی ہے جنس اور فصل کو شامل کر لیں جتنا مرضی شامل کر لیں یہ کلی ارضی کے تحت داخل رہیں گے کیونکہ جسم جنس بھی کلی کلی عرضی کے تحت فصل بھی کلی ارضی کے تحت اور ناؤ بھی کلی ارضی کے تحت داخل تھی تو حد تام اور حد ناقص کو جتنے بھی افراد شامل ہیں یا اس کی جتنی بھی آپ تعریفیں کر لیں جتنے بھی الفاظ بولیں گے جو حد تام اور حد نافذ کے تحت داخل ہوں گے یہ سب کلی ذاتی ہیں رسم تام میں جیسے ہی خاصہ داخل ہوا یا عرض عام داخل ہوگا تو یہ اس کو کلی ذاتی کی اقسام میں سے نکال دے گا اور کلی ارضی کے تحت داخل کر دے گا کلی ارضی کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی کہ جو خاصہ ہے اور عرض عام ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ پچھلے اس اسباق اس کا تعلق جو ہے وہ آگے جا کر آئے گا تو وہ ذہن میں رکھیے گا اگر ذہن میں ہے تو فبہ اگر نہیں ہے تو ایک مرتبہ کلی سے دوبارہ ریڈ کیجئے گا پڑھیے گا ہر مفہوم کو کنسپٹ کو الگ الگ ذہن میں بٹھا کر پھر اس سبق پر دوبارہ آ کر جو ہے وہ توجہ مرکوز کیجئے گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی تو اب ہم چلتے ہیں رسم تام کی طرف تو رسم تام کسی شے کا وہ معرف وہ معرف کہ اس شے کی سے قریب اور خاصہ سے مل کر بنے جیسے حیوان اب حیوان جن سے قریب تو ہے یہ تو ہم نے مان لیا کہ حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں کسی سے بھی آپ سوال کریں گے یا دو سے یا چار سے یا آٹھ سے یا بیس سے جواب میں حیوانی واقع ہونا ہے تو یہ تو جن سے قریب ہو گیا لیکن آگے ظاہر ہونا یہ فصل نہیں ہے یہ ذاہر یہ ہونا ہنسنا یہ ایک یہ کلی ذاتی کے تحت داخل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو فصل مانیں یا کوئی اور چیز مانیں یہ تو ہے ہی دیکھیں ناطق ہونا فصل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ذاتی چیز ہے نا ایک انسان کی ذہنی ایک فکر کا نام ہے اگر نطخ نکال دیں گے تو انسان انسان ہی نہیں رہے گا ہاں ذہک نکال دیں کسی کو ہنسی نہ آئے کوئی آدمی بہت ہی سنجیدہ ہے تو وہ, وہ, وہ انسانیت سے نہیں نکل سکتا لیکن اگر آپ نطخ نکال دیں گے ناطق ہونا نکال دیں گے تو پھر وہ انسان ہی نہیں بچتا ہے تو اس لیے رسم تام میں ہم نے کہا کہ جن سے قریب اور خاصہ یہ مل کر بنے گا خاصہ جو ہے وہ اس کے تحت ذاحق جو ہے وہ انسان کے ساتھ خاص ہے اگرچہ اس کی ذاتی حقیقت نہیں ہے لیکن اس کا ایک آ... الگ سے اس, کا... اس کے ساتھ چیز لاحق ہے جی رسم ناقص کسی شے کی وہ معرخ جو اس کی جن سے بعید اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے مل کر بنے تو اگر تو جن سے بعید آ گئی اور خاصہ ان دو چیزوں کا مرکب ہو گیا تو یہ رسم ناقص ہو گئی جیسے جس میں ظاہر تو ظاہر تو خاصہ ہے ہی انسان کا لیکن جسم لا کر ہم نے جن سے بعید کے افراد کو بھی اس میں شامل کر لیا تو لہٰذا ہم اس کو پھر رسم ناقص کہہ دیں گے لہذا جی چار اقسام ہم نے پڑھ لیفرف کی معررف کی اور قول اشارے کی حد تام حدِ ناقص رسم تام رسم ناقص اور اگر جن سے قریب اور فصل قریب تو حد تام جن سے بعید اور فصل قریب یا صرف فصل حد ناقص اور اگر جن سے قریب اور خاصہ تو رسم تام اور اگر جن سے بعید اور خاصہ تو رسم ناقص جی اب سوالات جو ہیں وہ اس کا ٹائم نہیں ہے آپ حضرات ان سوالات پر خود کوشش کیجئے گا اگلے سبق میں ہم ان سوالات کو کریں گے تو اب چونکہ آپ حضرات کو تاریخ اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوگی تو ان پر خود وقت لگا کر دیکھیے گا کہ جوہر ناطق جسم ناطق ناتک, ناتک یہ جسم حساس یہ ان دونوں کا مرکب جو ہے وہ کس کے لیے جو ہے وہ بن رہا ہے اور یہ ان چار اقسام میں سے کس کے تحت داخل ہے انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہم یہ بھی کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہمارا آ انتک کا ایک حصہ مکمل ہو چکا جو کہ تصدیقات سے متعلق تھا اس کے بعد تصدیقات شروع ہوں گی لیکن تصدیقات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا ایک امتحان ہوگا اس حصے کا اس جز کا اور اس امتحان کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے اگلے سبق میں تو صرف ہم اس کی تار... یہ, یہ وہ کریں گے تبلیم کریں گے سوالات کریں گے اور آپ لوگ خود طے کر دیجئے کہ امتحان آپ نے کتنا دن کتنے دن آپ لوگوں کو چاہیے اس حصہ اول کو اچھی طری اچھے طریقے سے یاد کرنے کے لیے تو اس کے مطابق پھر ہم اس کی تاریخ رکھ لیں گے اور اس دن میں امتحان ہو جائے گا امتحان کی پھر ہم کر لیں گے کیسے دینا ہے ممکن ہے کہ اسکائپ پر آپ لوگوں کے لیے کوئی خاتون استاد جو ہیں وہ, آآ آآ وہ کر لیں یا مفتی صاحب سے میں مشورہ کر لوں گا کہ لکھ کر دینا ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ ہم بعد میں طے کر لیں گے پہلے آپ لوگ یہ بتا دیجئے گا کہ کتنے دن آپ لوگوں کو چاہیے ہیں تاکہ آپ کا پہلا حصہ مکمل یاد ہو جائے اور سمجھ سمجھ میں بھی آ جائے پھر ہم انشاءاللہ اگلا حصہ بھی شروع کر دیں گے جوہر کی تعریف جوہر اصل میں کہہ لیں کہ اس کی ایک خاص تعریف تو ہے کیونکہ تعریف ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو افراد کو اس میں شامل دیگر افراد کو اس میں شامل ہونے نہیں دیتی اور جو اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو اپنے سے نکلنے نہیں دیتی اس لیے تعریف بڑی نپی تلی ہوتی ہے اب میں اس کی وہ نپی تلی تعریف اس وقت تو نہیں بتا سکتا لیکن ایک مفہوم سمجھا دیتا ہوں اور جواہر والا <laughs> نہیں جواہر والا نہیں لیکن میں اس کی تعریف آپ کو جو جسے ہم نپی تلی تعریف کہتے ہیں وہ تو میں ڈھونڈ کے بتاؤں گا لیکن سمجھنے کے لیے آپ بس اتنا سمجھ لیجیے کہ ہر وہ چیز جو کسی آ... یعنی یعنی یوں سمجھ لیں سایہ اب سایہ جوہر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی ماہیت پر مشتمل نہیں ہے سائے کی کوئی ماہیت نہیں ہوتی وہ اس کو پکڑا نہیں جا سکتا اس کی والیوم کوئی, کوئی, کوئی اس طرح کی صورت نہیں ہوتی تو فی الحال تو بس اتنا کنسپٹ سمجھ لیجئے پھر میں اس کو اس کی تعریف آپ کو کہیں اچھی طرح سے دیکھ کر بتلاؤں گا کہ اور اس میں کیا کیا افراد شامل ہو سکتے ہیں اور کن افراد کو منطق ہے ایسی چیز کہ اس میں ہر چیز کی مکمل ایک آ, پیٹ تعریف ہونی چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو علم میں آ جائے گی تو جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے ویسے وقت زیادہ ہو گیا کہیں کسی نے جانا ہو تو آپ لوگ جا سکتے ہیں کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیجئے اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی جی تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ملاقات کریں گے اگلے ہفتے اگلا سبق السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ